کس کے جلوے کی جھلک ہے او جھا کیا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے ستا کیا ہے سد کا پیارے کی حا سے حا سد کا پیارے ہیں سار پکش بے پوچھ ل جا کو جانا کیا ہے بے بسی ہو جوان کے وقت دوست کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے دوستو, دوستو کیا کہوں اس مان وقت سمجھنا کیا, کیا ہے کاش فریاد میری سن کے سن یہ سن پر آئے حضور ہاں کوئی دیکھو, دیکھو, دیکھو یہ دیکھو کیا, شور کیا شور ہے گوگا کیا ہے زدہ زدہ ہے زدہ پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس کہتا ہے اللہ خبر کم میری کیوں ہے بیتاب یہ بیچینی کا رونا کیا ہے لائکر ماروز کہ مجرم ہے اس سے پرشت ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا کہر کا ہے تب تر آمان ہے پیش در رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہر سلسل بندہ بے قصہ شاہ رحم میں ہے اب کوئی دم تمگی تارے بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے سن کے یہ عرض میری جوش میں آپ کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا زی تھے تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ کر سر اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پروا کیا ہے لو وہ آیا میرا لو وہ آیا میرا لو وہ آیا میرا بھی لو گو تن بے جان میں آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپانے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضہ کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے دلکہ کیسے لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے پیستے کہ محکوم ہے حکم والا تعمیر ہو زہرا کیا ہے سب کے اس رحم کے سایہ دامن پہ پینسات اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے مدینہ, مدینہ تیرا تیرا